بہت کتابیوں چاہا کاش تمہیں آمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنی دلوں کی جلن سے بعد اس کے کے حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے